محترم طلباء کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اگلے درس میں دوال اربعہ کے بیان میں عقود الانامل کا ذکر کیا جائے گا عقود الانامل ہاتھ کی دس انگلیوں کے ذریعے ایک سے لے کر دس ہزار تک آداد کو بیان کرنے کا ایک خاص طریقہ تھا جو قدیم عرب تاجروں میں رائج تھا عرب تاجر ہاتھ کی دس انگلیوں کے ذریعے ایک سے لے کر دس ہزار تک عدد بیان کرتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے مختلف اشارات مقرر کر رکھے تھے عقود الانامل کے طریقے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو کے ذریعے اس کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کو بیان کیا گیا ہے اس ویڈیو کالیں کسی صفحے کے آخر میں سب سے نیچے دیا گیا ہے لہذا پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد اگلے درس میں عقود الانامل کو سنیے انشاءاللہ پھر آپ کے لیے اسے سمجھنا آسان ہو جائے گا جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ